محمد باب فی المام ہی یوسف جنوبی ہی فل ڈھال جس کے ذریعے جنگ کے اندر اپنا بچاؤ کیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ ڈھال آدمی اور اس کے مد مقابل کی تلوار کے درمیان حائل ہوتی ہے تو یہاں مانا یہ ہے کہ امام کو ڈھال بنایا جاتا ہے امام کے ذریعے اپنا بچاؤ کیا جاتا ہے معاہدات میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مشرقین کے ساتھ معاملہ کرنے میں چاہے وہ صلح کا ہو یا جنگ کا ہو امام ہی جو ہے امام المسلمین ہی ذمہ دار ہوتا ہے کیونکہ اس طرح کے معاہدات حکومتوں کے درمیان جو ہوتے ہیں تو ان معاہدات کا ذمہ دار بادشاہ اور سربراہ ملک ہوا کرتا ہے ریایہ کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو معاہدہ ہو جائے اس کے اوپر وہ عمل کریں تو ایسے ہی اگر امام مشرقین سے کوئی معاہدہ کرتا ہے صلح وغیرہ کا تو اس کی پاسداری تمام مسلمانوں کو کرنی چاہیے روایت بھی ہے ان نمل امام و بھی کہ امام ڈھال ہے بچاؤ کا ذریعہ ہے اسی کے کہنے سے اور اسی کے رائے سے تال کیا جائے گا اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوگی اب وہ جس سے مسلح سمجھے مشورہ کرے اور جس سے مسلح سمجھے مشورہ نہ کرے لیکن جب اس نے فیصلہ کر لیا تو اس کے فیصلے پر سب کو عمل کرنا ہے پڑھیے نَارَ رَسُولَ اللهِ وَقَالَ بَاسِ فِي قُرَيْشِ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَارَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْرِيَةَ كَتَبَ الإِسْلامُ فَقُولُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي وَاللهِ لَا أَرْجُو إِلَيْهِمْ أَبَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَخِفُ مِنْكِ إِنِّي لَأَخِفُ مِنَ الْأَحْدِ وَلَا أَخِفُ الْوُرُغَا وَلَا حدیث کے اندر حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں ابو رافع حسن ابن علی ابن ابی رافع یعنی ابو رافع کے پوتے بیان کرتے ہیں کہ ابو رافع نے ان کو بتلایا انہوں نے کہا کہ مجھ کو قریش نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کام سے بھیجا فلما ری طرس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک دیکھا تو میں نے یقین کر لیا کہ جھوٹے کا یہ چہرہ نہیں ہو سکتا القیا فی قلبی الاسلام میرے دل کے اندر اسلام بسا دیا گیا فکل یا رسول اللہ میں نے اس کے اللہ کے رسول انل ارجی الابتا اب تو میں آپ کا ہو گیا خدا کی قسم اب ان لوگوں کے پاس میں کبھی بھی واپس نہیں جاؤں گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لاخیسو لا بالآدی میں معاہدہ نہیں توڑا کرتا والا احبیس البرودہ بروج جماع برید کی برید آصد ایل سی ڈاکیا سمجھے نا اور میں کاسدوں کو قید نہیں کرتا روکتا نہیں بعض لوگوں نے اس کا وا... اس کو جوڑا ہے صلح حدیبیہ کے ساتھ کہ سلح حدیبیہ کی دفات میں سے ایک دفعہ یہ بھی تھی نا جو مشرقین نے بڑھوائی تھی اور جس پر جو ہے مسلمانوں کے اندر کافی اشتعال پیدا ہو گیا تھا انہوں نے لکھوایا تھا سلح نامے کے اندر کہ اگر ہماری طرف سے کوئی آدمی مسلمان ہو کر کے آپ کے پاس جائے گا تو آپ اس کو ہمارے پاس واپس کر دیں گے تو اس سے جوڑا ہے اور اس کو معاہد سے وہی معاہدہ مراد ہے کہ میں معاہدے کو نہیں توڑتا ہوں لیکن یہ صحیح نہیں یہ صحیح نہیں اس کا معاہدے سے کوئی تعلق نہیں یہ واقعہ تو اس کے بہت بعد کا ہے اس کے پہلے کا ہے سمجھ نا اصل میں قریش نے ابو رافع کو جو ہے اپنا ایل سی اور قاصد بنا کر کے بھیجا تھا اور دنیا کا عرف ہے کیا کہ کی قاسدوں سے کوئی تعرض نہیں کیا جاتا ہے تو یہاں عہد سے مراد وہی عرف ہے کہ جب یہ عرف ہے کہ قاسدوں سے کوئی تعرض نہیں کیا جاتا تو اس عرف کو میں نہیں توڑتا اور تمہیں جو اپنے پاس نہیں روکتا اینی لاخیسو بالآ دی میں <coughs> عرف کو نہیں قاصدوں کے بارے میں عرف کو قاصدوں کے بارے میں چلے آ عرف کو کیا عرف کہ ان سے تعرض نہیں کیا جاتا ہے میں نہیں توڑتا والا احبصل بوردا اور میں قاصدوں کو نہیں روکتا البتہ اس وقت تم واپس جاؤ ف انقانفی نفسا اللزیفی نفسا الآن تو اگر یہاں سے جانے کے بعد بھی تمہارے دل میں وہی بات رہے جو تمہارے دل میں اس وقت ہے پر تو تم واپس آ جانا لیکن اس وقت تو تم ان کی طرف سے قاصد بند کر کے آئے ہو تو ٹھیک نہیں دنیا کے اندر بدنامی ہوگی کہ مسلمان قاصدوں کو بھی نہیں بخشتے ہیں تو اس صورت کے اندر پھر یہ جو مراسلت کا جو سلسلہ ہے پیغام بھیجنے کا وہ بالکل ختم ہو جائے گا ہم بھی جو ہے خط دے کر کے بھیجتے ہیں مختلف مطلب لوگوں کے پاس ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو پھر تو ہمارے بھی قاصد جو ہمارا خط لے کر کے کہیں جائیں گے وہ نہیں بچیں گے یہ سب مسلح تھی کال ابرافے کہتے ہیں فضا میں اس وقت چلا گیا واپس مکہ سما سم اطعیۃ النبی صلی اللہ وسلم پھر دوبارہ میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا اسلم اور مسلمان ہو گیا کالا بقیر بقیر ابن الشد جو صنعت کے اندر گراوی ہیں وہ کہتے ہیں وہ اخبر انا اباراف کانا طبقین اور حسن ابن علی ابن رافع نے مجھے یہ بھی بتلایا کہ ابو رافع قبطی قبطی فرعون کی قوم کہلاتی ہے قبطی غلام تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے انہوں نے ان کو آزاد کر دیا تھا قال ابو داود ہزا کانا فی کا زمان یہ تو اس زمانے میں تھا اس وقت کی مسلحت کے مطابق یہ کیا کہ کی مشرقین کا کوئی مشرقین کی طرف سے کوئی قاصد دارال اسلام آئے اور یہاں آ کر اسلام قبول کر لے تو اسے مشرقین کی طرف لوٹا دیا جائے گا یہ اسی کے وقت کی بات ہے جب آپ کی ذات موجود تھی آپ کی ذات موجود تھی والیوم لا یسرو <يَصْرُو> اور آج یہ بات درست نہیں ہے یعنی اب اگر ان کا کوئی آدمی چاہے وہ قاصد کی حیثیت سے آئے اور یہاں دار اسلام پہنچ کر اسلام قبول کر لے تو اس کو واپس نہیں بھیجا جائے گا چلیے بابو <تصفح> کے لَيَنِيَامُهُمْ وَلَدُهُمْ هِيَ رَأَى كَانَ يَنْمُو عَقِيدَةُهُمْ وَكَانَ يَصِيرُ نَظَرُهُ إِلَى ذِي حَتَّى إِذَن كَرَتْ أَهْلُهُمْ فَقَالَ <سؤال> رَجُلٌ مِنْهُمْ <سؤال> اس بات, آہ... بات کا بیان کہ امام اور دشمن کے درمیان کوئی معاہدہ ہو بس وہ امام ان کی طرف حملہ کرنے کے لیے چلے یہ کیسا ہے مختصر قصہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل روم کے درمیان ایک خاص مدت تک کا ناجنگ معاہدہ ہو گیا تھا کہ اتنے دن تک ہم آپس میں نہیں لڑیں گے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چالاکی یہ کی کہ جب معاہدے کی مدت ختم ہونے والی تھی تو ایک لشکر لے کر کے روم کی طرف چلے کہ وہ تو مطمئن ہے تاریخ کے اندر مدت کے اندر تو ہم نہیں داخل ہوں گے اور جیسے ہی مدت ختم ہوگی فوراً حملہ کر دیں گے اس لیے کہ وہ غافل ہوں گے کہ اتنے میں جو ہے امر امباسا نے دیکھ لیا انہوں نے آواز لگائی پیچھے سے کہ نقص عہد مت کرو عہد پورا کرو نقض عہد مت کرو یہ آواز سنی تو حضرت معاویہ نے عمر ابن عم بتا کے پاس آدمی بھیجا کہ مارو کیا کہنا چاہتے تو انہوں نے یہ حدیث سنائی تو یہاں کھلم کھلا تو کوئی نقض عہد نہیں ہے کیونکہ حضرت معاویہ کا ارادہ کیا تھا کہ معاہدے کی مدت جیسے ہی پوری ہوگی فوراً حملہ کر دیں گے کیونکہ وہ سو تو غفلت میں ہوں گے تو کھلم کل کوئی یہ نقض عہد نہیں ہے لیکن پھر بھی اس سے منع کیا گیا کیونکہ دشمن تو یہ سمجھتا ہے نا کہ ابھی ہمارا معاہدہ چل رہا ہے اگر لڑنا بھی ہوگا تو معاہدہ پورا ہونے کے بعد پھر وہاں سے چلیں گے اور پہلے ہی سے جو ہے اس کا تو ام و گمان بھی نہیں کہ پہلے سے چل کر کے وہ کنارے ہمارے ملک کے جو سرحد کے پاس وہ پہنچ جائیں گے اسے آس پاس میں جو فرمایا کہ اگر ختم کرنا ہے تو کلم کھلا معاہدے کو توڑا جائے جس کی اطلاع دونوں فریق کو ہو جائے کہ اب ہمارا ان کا کوئی معاہدہ نہیں ہے پھر اس کے بعد لڑنا ہو تو لڑے اس امام کے بیان میں جس کے اور اس کے دشمن کے درمیان کوئی معاہدہ ہو بس وہ اس دشمن کی طرف چل پڑے سلیم ابن عامر جو قبیل اہمیت کے ایک آدمی تھے کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ اور اہل روم کے درمیان معاہدہ تھا اور حضرت معاویہ لشکر لے کر کے ان کے ملک کی طرف جا رہے تھے تاکہ جب معاہدے کی مدت ختم ہو غزہ ہوں ان پر چڑھائی کر دیں تو آیا ایک آدمی گھوڑے پر یا برزون پر فرس عربی گھوڑے کو کہتے ہیں مطلب گھوڑے کو اور برزون جو ہے ترکی گھوڑے یعنی اجمی گھوڑے کو کہتے ہیں اور وہ کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر متوجہ کرنے کے لیے وفا ان عہد پورا ہونا چاہیے نقض عہد نہیں ہونا چاہیے وفا عہد پورا ہونا چاہیے لاگدر نقض عہد نہیں ہونا چاہیے <مید> تو <مید> لوگوں نے دیکھا تو وہ عمر ابن امباسا تھے تو ان کے پاس حضرت معاویہ نے آدمی بھیجا فسا ان کو بلاوا بھیجا وہ آئے تو ان سے پوچھا تو عمر ابن امباسا نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ منکان ابین و بین قوم احادن جو شخص ایسا ہو کہ اس کے اور کسی قوم کافر قوم کے درمیان معاہدہ ہو فلا یشدن والا ولا الحا تو نہ تو اس معاہدے کی کوئی گراہ مضبوط کرے اور نہ کھولے مراد یہ ہے کہ اس معاہدے سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے یہاں تک کہ معاہدے کی مدت ختم ہو جائے او یون بازا علم اعلی سوائن یا یکساں طور پر معاہدہ توڑ دیا جائے کہ ہر ایک کو پتا ہو جائے کہ اب ہمارا معاہدہ نہیں ہے تو یہ حدیث کر کہ حضرت ہے رضی اللہ تعالی علوم لوٹ پڑے پڑی کی <تصفيق> واہد سے مراد ذمہ دال اسلام کا کافر باشندہ جو ذریعہ دے کر کے دارالسلام میں رہتا ہے اور دال اسلام کے قوانین کو ماننے کا اس نے ذمہ لیا ہے تو معاہد یعنی ذمہ کے ساتھ عہد پورا کرنے اور اس کے ذمے کا یا اس کے امان کا احترام کرنے کے بیان میں ابو بکرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منقطع معاہدن فی غیر کن ہی جو شخص کسی ذمہ کو قتل کرے گا بغیر کسی جواز کے جو شخص کسی ضمی کو قتل کرے گا بغیر کسی جواز کے جو جو تو اللہ تعالی اس پر جنت کو حرام کر دیں گے یہ تحدید پر محمول ہے سمجھے نا تحدید اور تشدید پر محمول ہے اور اس کی تعویل کی جائے گی جیسے من قتل مومن متعمر فقط کفر تو کیا کابی کرتے یعنی منقطع مومن مستحلنیا جو کسی مومن کو قتل کرے قتل مؤمن کو حالات سمجھتے ہوئے ایسا شخص یقیناً کافر ہوگا <تصفح> تو اس کے لیے مجھے وہی ہے ایسے ہی جو شخص کسی ذمہ کو بلا وجہ قتل کرے قتل ذمہ کو حلال سمجھتے ہوئے تو اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو آرام کیا پڑھیے <تصفح> قالا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان حدثني محمد بن اسحاق شيئا من الاشياء يقال له موسى بابل فر رسولی کاشدوں سے متعلق حکم کے بیان میں محمد ابن صحاق کہتے ہیں کان مسلم تو کا رسول اللہ صلی اللہ مسلم کا زاب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط بھیجا تھا کالا یہ ابن الفضل کہتے ہیں وقد حدثنی محمد ابن و اسحاق انشیخ من اشجا کے مجھ سے بیان کیا محمد ابن اسحاق نے قبیل اشجا کے ایک شیخ کے حوالے سے جس کو سعد ابن طارق کہا جاتا ہے کس سے روایت کیا اس شیخ نے سلما ابن نعیم ابن مسعود اصئی سے اور وہ اپنے باپ نعیم ابن مسعود سے نعی مز مسعود نے کہا تو رسول اللہ شاہلم یقول لہما ہینا کارہ کتاب مسلمہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں سے کن دونوں سے مسلمہ کے دونوں قاصدوں سے جو خط لے کر کے گئے تھے ایک کا نام تھا ابن نواحہ دوسرے کا نام تھا ابن اسال ابن نواہا اور ابن اصال یہ دونوں مسلمہ کا خط لے کر کے نبی علیہ السلام کے پاس گئے تھے اسی کو کہہ رہے نئے ابن مسعود کہ میں نے اللہ کے رسول وسلم کو ان دونوں سے یعنی مسلمہ کے دونوں قاصدوں سے یہ پوچھتے ہوئے سنا اس وقت جس وقت آپ نے مسلمہ کا خط پڑھا کہ خیر وہ تو وہ تو کذاب اپنی نبوت کا دعوی کرتا ہی ہے لیکن تم لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو ما تقولان انتما تم دونوں کیا کہتے ہو کالا ان دونوں نے کہا نپولو کا ماں کالا ہم بھی وہی کہتے ہیں جو وہ کہتا ہے یعنی ہم اس کو نبی مانتے ہیں کالا آپ نے فرمایا عما و لولا ان خدا کی قسم اگر یہ بات نہ ہوتی کہ قاصدوں کو قتل نہیں کیا جاتا ہے لذارت آنا تو میں تم دونوں کی گردنیں مروا دیتا میں تم دونوں کی مروا دیتا چون سے مروا دیا اگلی حدیث میں مروا دیا بنگی نقصان ہنی اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبوت کا جھوٹا دعوی کرنے والے عہدے رسال تھی میں پیدا ہو گئے تھے یہ تو آپ کے زمانے کا قصہ ہے نا اور ہر دور میں پیدا ہوتے رہے ہیں کبھی جلدی جلدی اور کبھی کچھ ٹھہراؤ اس وقت کچھ ٹھہراؤ ہے یہ جو قادیانی ہے نا یہ خاتم القذابین لگتا ہے بہت ہاں <coughs> یہ خاتم القذابین جو ہے لگتا ہے کیونکہ اس کے بعد کوئی نیا کوئی اہم آدمی نے نبوت کا جو دعویٰ نہیں کیا ہے اور انجام اب اسلامی حکومت اگر ہوتی تو اس کا بھی انجام وہی ہوتا جو پہلے کا ہوا ہے بنو میاں کے زمانے میں بھی بنو عباس کے زمانے میں بھی بنو میاں کے زمانے کے اندر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو خلیفہ نے اسے پکڑوایا دربار میں بلایا اور اسے پوچھا کہ تم اپنے کو نبی کہتے ہو ہاں ہا کہ جو تمہارے پاس کیا دلیل ہے تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی دلیلیں کہ کیا پر اللہ کا کلام نازل ہوتا تھا اور جیسا کلام آپ پر نادل ہوتا ویسا کہ کلام مجھ پر بھی نازل ہوتا ہے کہ اچھا سناؤ تم پر کون سا کلام نازل ہوا کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اِن آت اینا عقل کا سر فصل رب کا و نہر اشان مجھ پر بھی ایسا ہی کلام نادل ہوا ہے تو بندی کر رکھی تھی اتنا آتے نا کل جماہر فصل کا وجاہر والا کل لساہر خلیفہ نے قتل کرا کے اور اس کی لاش ہاتھ پیر بندھوا کر کے گٹری کی طرح لاش اس کی سولی پر لٹکا دی تو ایسے لٹک رہا ہے ایک شاعر مسخرا پہنچا اس نے کہا انت ناکل رود اد لکڑی یعنی سولی اتائی ناکل رود فصل رب کا من کوانا ضا من اللہ کا تعود میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اب تم نیچے نہیں آؤ گے ایک نے جو ہے دعویٰ کیا تھا نبوت کا تو وہ دربار میں لایا گیا اس سے دلیل مانگی گئی اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی عورت لائی جائے میں اس سے صحبت کروں گا اسی وقت وہ حاملہ ہوگی اور تھوڑی دیر میں بچہ جنے اب گی ابھی بات ہے کاہے رادھا ناچے گی کا نومن تیل وکے گا اسلامی حکومت ہے تو خلیفہ اپنے وزیر کی طرف دیکھا اور کہا یار لے آؤ تم اپنی بیوی بی کو اس نے کہا اپنی بیوی بی وہ لائے جس کو ایمان نہ ہو اور میں تو اس پر ایمان رکھتا ہوں اچھا تو یہ حادثہ ابن مدرب کہتے ہیں کہ وہ عبداللہ ابن مسعود کے پاس آئے فقار اور ان سے کہا کہ ماں بینی و بینا آدم منا عرب ہی کہ میرے اور کسی عربی کے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہے مطلب یہ کہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ کسی دشمنی کی وجہ سے نہیں کہنے جا رہا ہوں وہ انی عمارت بھی مسجد لبنی حنیفتہ میں بنو ہنیف قبیلے بنو حریفہ کی مسجد سے گزر رہا تھا فیضا ہوں مینا بیموسلم تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ لوگ مسلمہ کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں مسلمہ پر یعنی مسلم کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں فرسل علیہم عبد اللہ تو حضرت عبداللہ المسعود نے ان کے پاس آدمی بھیجا بلانے کے لیے فجی ابہم ان سب کو بلا کر لایا گیا بات صحیح تھی فستتابہم تو عبداللہ المسعود نے ان سے توبہ کرائی غیر ابن النوح ابن نواحہ کے علاوہ باقی سب نے توبہ کر لیے بچ گیا قال لہو عبداللہ مسعود نے ابن نواح سے کہا کہ اوپر تو تم بچ گئے تھے اوپر والی حدیث میں تم بچ گئے تھے ہے نا آپ کے پاس جو ہے آپ شاشن کے پاس مسلمہ کا قاصد بند کر گئے تھے نا تو آپ نے یہ تو کہا تھا کہ تم قاسد ہو اگر یہ بات نہ ہوتی کہ قاسدوں کو قتل نہیں کیا جاتا ہے تو میں تمہاری غزل مروا دیتا اس لیے چھوڑ دیا تھا وہاں تو بچ گئے تھے اب یہاں کہاں ہیں یہاں تو تم قاسد بن کے نہیں آئے ہو تو بلوایا گیا ہے تمہیں ابن مسعود نے اس سے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا لولا ان کا رسول لذا رب تو کہ اگر تو قاصد نہ ہوتا تو تیری گردن مروا دیتا لیکن تم کاسد تھے اس وجہ سے آپ نے چھوڑ دیا تھا وہ انتلوم لستا بھی رسول لیکن آج تو تم کاسد نہیں ہو ہمارا کارا دب نہ کابل یہ کہہ کر عبداللہ اللہ مسود نے حضرت کاراضہ ابنقاب انصاری کو اس کے قتل کا حکم دیا فضارابا ان کو سوکھی تو کیا کیا انہوں نے کاراضا ابنقاب نے اس کی گردن مار دی فوکی اسلامیہ بازار سما کال پھر کہا کہ من آپ کس نے کہا کا ابن کعب نے کہا یا عبداللہ ابن مسعود نے کہا دونوں احتمال ہیں زمیر کے مرجا میں کہ من آرادہ دورہ ال ابن نواح قطل کہ جو شخص دیکھنا چاہے ابن نواح کو بازار میں مقتول کی حیثیت سے جزا محدوف ہے وہ دیکھ لے جا کر فَذَكَرَ تِماَنَ الْمَارِثِي قَبِي هَذَا قَالَ <سؤال> حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ پیچھے ایک باب میں آیا ہے بتی ہم ادنا ہوں تمام مسلمانوں کی طرف سے ان میں کا ادنا شخص بھی کسی مشرق کا یا کافر کو امان دے سکتا ہے چاہے وہ ادنا کسی اعتبار سے ہو مسلب یہ مثلا صنف کے اعتبار سے کہ وہ مرد کے بجائے عورت ہو یا اسی طریقے سے وصف کے اعتبار سے کہ آزاد کے بجائے غلام ہو وہ بھی کسی کو امان دے تو اس امان کو تسلیم کرنا تمام مسلمانوں پر لازم ہے کیونکہ <coughs> یہاں بھی ہے کہ عورت کسی مشرق اور کافر کو امان دے سکتی ہے یا نہیں <coughs> حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حد دستنی ام بنتے ابھی تعلیم <coughs> علی ابن ابی طالب <coughs> امہانی بنتے ابھی طالب <coughs> بھائی بہن ہوئے نہیں علی ابن ابھی طالب امی بنتے ابی طالب تو یہ کیا ہوئے حضرت علی کی بہن ہوں حضرت عبداللہ نے بات فرماتے ہیں کہ مجھ سے امی بنتے ابو طالب نے بیان کیا کہ انحا اجارت رجل من مشرقینہ یوم الفتح کہ انہوں نے فتح مکہ کے دن ایک مشرق مرد کو پناہ دیتی فعت نبی صرف نبی علیہ السلام کے پاس آئیں فضاکرت لکھا لو انہوں نے آپ سے اس کا ذکر کیا کہ اللہ کے رسول فلاں مشرق کو میں نے امان دے دیا ہے فقالا تو اللہ کے رسول نے فرمایا قد آجرنا من آجر تھی و آمن من آمن میں نے بھی پناہ دی اس شخص کو جس کو تم نے پناہ دیا اور میں نے بھی امن دیا اس شخص کو جس کو تم نے امن دیا اس کا مطلب ہے کہ عورت کا بھی پناہ دینا درست ہے بڑی حضرت عائشہ نے فرما کہ واقعی عورت پناہ دیا کرتی تھی مشرق کو مومنین پر لہذا عورت کا کسی مشرق کو امان اور پناہ دینا جائز ہے ایک صفحہ کی حدیث ہے تو کئی صفحات کی ایک ہی حدیث جب جو حدیث ہے اصل میں بخاری شریف کی حدیث ہے بہت ہی مفصل ہے مصنف نے اختصار کر کر کے بیان کیا تھوڑا سا بیان کیا پھر کی آگے بہت کچھ بیان کیا راوی نے پھر اس کے بعد یہ ہے پھر تھوڑا سا کر آگے راوی نے بہت کچھ بیان کیا پھر اس کے بعد یہ ہوا گڈھا کھا لیے اچھا چل رہا ہے